یہ روایت بھی اپنے اس پیارے رسالے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شعبان چاہے تو اس میں قیام کرو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 ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں شب براعت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں لہذا ممکن ہو تو چودہ شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو چودہ شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اور اعتکاف لکھا جائے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ترمیزی شریف کی کے حوالے سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری دامت العالیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں اپنے پیارے رسالے شعبان المعظم کے فضائل پر مشتمل آقا کا مہینہ میں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی اللہ علیہ و علی وسلم کو نہ دیکھا تو بقی پاک میں مجھے مل گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و وصلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وسل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے تو عقائد دو جہاں رحمت عالمیاں مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی پندرہویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گناہ کو بخش دیتا ہے سبحان اللہ یہ تروزی کی حدیث بھی آپ نے رسالہ آکا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سماعت فرمائی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں شب براعت میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے اسلامی بہنوں کو شرعن اجازت نہیں قبروں پر موم بتیاں نہیں جلا سکتے ہاں اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو ضرورت اجالا حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے قبر سے ہٹ کر اگر بتیاں جلانے میں حرج نہیں مزارات اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین پر چادر چڑھانا اور اس کے پاس چراغ جلانا جائز ہے کہ اس طرح لوگ متوجہ ہوتے اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی اور وہ حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں اگر اولیا اور عوام کی قبریں یکساں رکھی جائیں تو بہت سارے دینی فوائد ختم ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکتیں اور رحمتیں بلائیاں ہمیں نصیب فرمائے آمین میرے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے امیر حل سنت آمد برکاتہم العالیہ مو اسی رسالے میں رقم تراز ہیں کہ پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب العام عزب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک ایام خصوصاً ماہ رمضان شریف میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیب بے سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نکیو کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن بد نصیب لوگ رمضان المبارک میں اپنی اشیاء کا باؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے دلوں کے چین سرورِ کو صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ماہ شعبان میں کسرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے چنانچہ ابو دود شریف کے حوالے سے امیر دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی برکاتہم العالیہ اسی پیارے رسالے میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزہ رکھا کرتے پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے حامد کلیمی بائی نے لکھا ہے ہاؤ مچ از کثرت تو حضرت میرے آکا علیہ سلام نے پورے شعبان کے مہینے کے روزے بھی رکھے ہیں حضرت صاحب نے یہ بات بھی اسی رسالے میں نقل فرمائی ہے اور ساتھ یہ بھی ترغیب دلائی ہے کہ ممکن ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو پورے شعبان کا روزہ بھی رکھا جائے پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھے جائیں اور ساتھ رمضان کے روزے تو فرد ہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ ہم سب کو جو ہے شاہبان کی برکتیں رحمتیں رفعتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تقریباً دس منٹ کے بعد میں انشاءاللہ اللہ بیان کی سعادت حاصل کروں گا یہ بیان شابان کے فضائل پر تھا اور اب جو وہ جاوید احمد غامدی کے گندے نظریات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ یہ آج آج کل نیا کے میڈیا میں آ کر اور پھر کچھ رسالوں میں غلط مسائل لکھ کر امت مسلمہ کو جو یہ گمراہ کرنے کے درپے ہے تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ ابھی واقف نہیں ہیں تو میں نے لاہور سے داتا نگر سے اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ منگوایا ہے لٹریچر اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو اس کے بارے میں آج بتاؤں گا تو آپ اس کے بارے میں آپ توجہ سے سماعت فرما لیجئے گا ابھی جو ہے آپ نعت سری پلے فرما دیں تقریباً دس منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا جزاکم اللہ خیرہ کیسا بادشاہ ندیوں کا سردار گناہ گاروں کا غمخار شافر روزے شمار رحمتِ پروردگار بے قصوں کا کس بے بسوں کا بس کمزوروں کا زور بے سہاروں کا سہارا جس کا ذکر پاک بے چین دل کا چین بے قرار دل کا قرار ہے روف و رحیم کے ولادت پاک کے وقت گناہ گاروں کو فراموش نہ فرمایا معراج میں میں سیاح کو یاد رکھا بعد وصال قبر انور میں خطا کاروں کے لیے لب پاک کو جنبش دی قیامت میں سب کو جان کی فکر مگر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان کی فکر جب ماں اکلوتے کو بھولے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں کثرے دنا تک اس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں سامعرین اکرام الحمدللہ اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے اس بات کا اقرار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں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 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو اس میں رف فرماتا ہے کہ ایک ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو مراد یہ ہے کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہو جاؤ مستحد ہو جاؤ مسلق حق اہل سنت و جماعت میں آ جاؤ جو اس وقت مسلمانوں کی سچی اور حق جماعت ہے یہی یعنی اللہ تبارک و وطلا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 رب فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے اے آدم کی اولاد خبردار شیطان تمہیں فکنے میں نہ ڈالے جس نے تمہارے ماں باپ کو بہت سے نکالا بے شک ہم نے شیطان کو ان کا دوست کہا جو ایمان نہیں لائے تو کام اکرام شیتان اپنے انہی دوستوں میں سے نئی نئی جماعتیں تیار کرتا رہتا ہے یہ بات اگرچہ کے بہت طرف ہے مگر حقیقت ہے کہ نئے نئے فطرے دیوبندیت وحابیت اہل حدیثیت، شیعت ذکری خارجی آگا خانی اسماعیلی گوہری مودودی پرویزی نیچری چکڑالوی، توحیدی قاضیانی، بہائی جماعت المسلمین طاہری گوہر شاہی وغیرہ وغیرہ روز بروز وجود میں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہوا ہے سب کے سب فرقے قرآن اور اسلام کی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کے عقائد کفریات پر مبنی ہیں گمراہ کن ہیں بعض کی کفریات بھی ہیں گمراہ کن نظریات تو ان سب کے ہیں جن فرقوں کی بنیاد کفر پر ہو گمراہیت پر ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتے کاش ہم عالمی حالات پر وہ بصیرت پیدا کریں جس کو مرخوم اقبال نے اپنے شیر میں کہا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں ربزن بھی پھرتے ہیں اگر جینے کی ہے خواہش تو کچھ پہچان پیدا کر عالمی حالات پر وہ بصیرت پیدا کریں جو ہم کو نیند سے جگا دے اس وقت ہمیں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے جو ہر ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے صدیوں سے ہمارے عطابر جس سرات مستقیم پر چلتے رہے اس سرات مستقیم پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے ہر ہاتھ جھٹک کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھامنے کی ضرورت ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور حدیث میں پشکار شریف میں ابن ماجہ میں کتاب الفتن باب سواد اعظم نے فرمایا حدیث موجود کہ سواد اعظم کی پیروی کرو تو جس جس جھریکے کا بھی ذکر کیا جائے سارے قرآن و اسلام کی باتیں کرتے ہیں مگر اپنے گمراہ کن اور کفری عقائد سے توبہ نہیں کرتے اور کفری عقائد رکھنے والوں کو گمراہ کن نظریات رکھنے والوں کو اپنا پیشوا اور امام لوگ بنا لیتے ہیں ان کی برسیاں بناتے ہیں ان کی شان میں کالم لکھتے ہیں दुनिया وقت دنیا میں واشد مسرت ایسے سنت و جماعت سنی है जो ہے جو کسی بھی نیک शान کی شان میں करता نہیں کرتا حضرت سید فقی اللہ علا نبی نا علیہ السلا تو سے لے کر ہر نیک ہستی کا ادب اور احترام کرتا ہے ورنہ دیگر نے تو حد کر دی اور ان کے نظریات اور عقائد سے کم و بیشہ واقف ہیں آپ کا دل کام اٹھے گا اللہ اکبر زبان رکھنا جاتی ہے جو انہوں نے انبیاء کلام کی شان میں گستاخیاں کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی و سلم کی شان میں گستافیاں دی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اس امت پر یہ واضح کرنا ہے ظاہر کرنا ہے بتانا ہے لوگوں کو پہلے ایمان کو کہ قرآن و حدیث کی باتوں کے پیچھے اسلام کی محبت کی باتوں کے پیچھے تبلیغیوں اور ڈالر اور ریال کی یلغار کے پیچھے کیا آزائم ہیں یہ لوگ شہد دکھا کر زہر کھلا رہے ہیں قوم کو فطروں کے دلدل میں دکیل رہے ہیں اس امت میں تہتر فرقے ہونا بر ہیں ہے کیونکہ مخبر صادق شہن شاہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشا فرمایا ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہتر مذہبوں میں فرقوں میں بچ جائے گی جن میں صرف ایک مذہب جنتی ہوگا حدیث فرمائیے، مشخات میں موجود ہے ابود میں بھی موجود ہے بھی موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی سر بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں ایک مذہب والوں کے سوا باقی تمام مذاہب والے فرقوں والے جہنمی ہوں گے صحابۂ کرامر الم عین عرب کی علیہ وسلم وہ ایک مذہب والے کون ہیں ان کی پہچان کیا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ لوگ اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس حدیث سے سامعین کرام واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت تہتر فرقوں میں بٹے گی لیکن ان میں صرف ایک فرقہ جنتی باقی سارے جہنمی اور جنتی فرقے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے عقیدے پر قائم رہیں گے جنتی فرقہ جو کہ فرقہ نہیں مسلک ہے ان لوگوں پر مشتمل ہے جو نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کے نقشے قدم پر چلیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک جنتی ہوگا بکیہ بہتر جہنمی ہوں گے تو کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانتے ہوں گے کیا وہ اسلام کو اپنا دین نہیں مانتے ہوں گے کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول برحق نہیں مانتے ہوں گے تو جواب یہی آئے گا کہ وہ بہتر جہنوی پھر کلمہ کلما بھی پڑھتے ہوں گے اللہ کو معمود حقیقی بھی مانتے ہوں گے قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے نبی پاک لے سلام کو رسول برحق بھی مانتے ہوں گے پھر جہن اس لیے ہوں گے کہ ان کے عقیدے میں فساد ہوگا ان کے چہرے بظاہر مسلمانوں جیسے ہوں گے لیکن ان کے عقائد باطل ہوں گے ان کے باطل عقائد میں کفر کی بدبو آ رہی ہوگی ان کے دل اندر سے ایمان سے خالی ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اور میں نے آیت پاک شروع میں تلاوت کی یز الو بھی کثیرم و یہی بھی کثیرہ حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اس قرآن سے گناہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اللہ اکبر قبیلہ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ برحق ہے اللہ تعالی سورہ بکرا میں فرماتا ہے قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں سورہ نساء میں فرمایا قرآن بروہان اور نور ہے اور سورائے یونس میں فرمایا قرآن شفا ہے سورہ انعام میں فرمایا قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے اور سورہ فاطر میں فرمایا قرآن میں اختلاف نہیں قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن تمام کتابوں پر امین اور حاکم ہے سورۂ انعام ہی نے فرمایا قرآن مفصل کتاب ہے سورہ واقعہ میں فرمایا قرآن کریم ہے سورہ انعام نے فرمایا قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے تو قرآن نے ہمیشہ غور و فکر کی دعوت پیش کی رجوع اللہ کی تغب دلائی لیکن ہر پڑھنے والا اور قرآن پاک پر سطح نظر کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ کلام الہی کی تلاوت کرنے والے تمام ہی افراد مقصد کو پا لیں گے نہیں کثر ایسا نہیں خود قرآن کریم نے اس کی تربیت کی ہے اور تربین وہی آیت پاک ہے جس کو میں تیسری مرتبہ تلاوت کر رہا ہوں یوزی ید ہی کثیر و یہیب ہی کثیرہ سورہ بقرہ آیت نمبر چھبیس ہے یہ بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں تو بلا شکو صبح ہو قوم تباہی و گمراہی کے امیت گڑے میں گرتی چلی جاتی ہے جو قرآن پر سطحی نظر کرتے ہوئے ایک رائے قائم کر لیتی ہے تفصیل بر کرتی ہے اس جرم عظیم سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ وہ بعض آیات کو معیار بناتے ہوئے دوسری آیات سے سرف نظر کر لیتے ہیں اور شیطان رعیم مکار و ایار اپنے مکر کا داؤ اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ گمراہ قوم کو گمراہی کا احساس نہیں ہونے دیتا اللہ اکبر تو میرے دوستو سامعین اکرام آئیے ہم ذرا جاوید احمد غام جی گمراہ کن شخصیت کے نظریات بیان کی صورت میں سنیں ان کو سننے سے پہلے صحافہ کے نظریات کیا ہیں عقائد کیا ہیں دو منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھو کہ جب جاوید احمد غلامدی جیسے گمراہ انسان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیا پر آ کر قرآن اور حدیث میں تفسیر برائے کرتا ہے اپنی طرف سے شرع کرتا ہے مجھ کرام کے اجتہاس کے خلاف جو ہے وہ مسائل بیان کرتا ہے غلط مشہوم قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے غلط شرع لوگوں میں بیان کر کے گمراہ کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہا ہے تو صحابہ کے عقائد و نظریات کیا تھے آئیے سنیے صحابہ کرام الحمد کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عقاص علم غیر ہے اسی لیے صحابہ غیر کی باتیں پوچھ کر ایمان لاتے تھے درجنوں پر حدیف ہیں صحابہ کرام کا تھا کہ یہ سلام نہ ہوتا علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے اسی لیے تو اکبر رتی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے نامے مصطفیٰ پر انگوٹھے چومے حدیث سے ثابت ہے صحابہ اکرام کا یہ قیدا تھا کہ رجمت کون صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر چیز کا مالک بنایا ہے اسی لیے تو صحابہ جنت اور دوسری نعمتیں بھی سرکار سے مانگتے تھے صحابہ کا یہ سیدھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ و اعلیٰ وسلم ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہے اسی لیے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی کہ بعد مثال میرا جنازہ مزار مصطفیٰ کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آب کا اکو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اگر سرکار اجازت دے تو دفنا دینا ورنہ جنت البقیل میں دفن کر دینا حضرت سے اعلان ہو کر یہ سیدھا تھا کہ اذان سے پہلے کچھ پڑنے تھے اذان میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے تو آپ اذان سے پہلے قریش کے لیے دعا کرتے تھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹنا اور ربیع پاک علیہ السلام اور چاروں خلف راشدین کا سہدائے بب واہد کے مزارات پر حاضری دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مزارات پر حاضری دینا جائز ہے صحابہ کرام اور ملائکہ کا نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر گرود و سلام پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آگاہ دی بار کا ہمیں صلاح و سلام پڑھنا جائز ہے حضرت سیدت کا امثہ رضی الباحوں کا کا بیماری کے وقت بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ پانی میں گھما کر پلانا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ تبرکات رسول شفا کا باعث ہیں حضرت خالد بن ولید ربیع اللہ عنہ کا عنہ ہو جنگ کے موقع پر یا محمدہ پکارنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصیبت کے وقت سرکار کو پکارنا جائز ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک پاؤں سن ہو گیا کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام پکارے تو پاؤں درست ہو جائے گا آپ نے فوراً یا محمدہ پکارا تو اسی وقت آپ کا پاؤں صحیح ہو گیا معلوم چلا مشکل کے وقت ار مدد یار رسول اللہ کہنا صحابہ کا طریقہ رہا ہے میرے دوستانماز اس کسکاہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی ہو کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ جائز ہے یہی وہ اسلامی عقائد ہیں جن پر چودہ سو سال سے صحابہ اہل بیام اور علماء حق کا عمل رہا ہے انہیں اسلامیہ قائم پر جب الزامات کی شاڑ ہوئی تو بریلی کی سرزمین پر امام اخل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے الزامات لگانے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں مقابلہ و محاطبہ کیا اور یہی مسلک مسلح کے حق ہے الحمدللہ پہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک وہ مسلک ہے جو اللہ تبارک وطورا شریک مانتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچا عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا بھی ادب کرتا ہے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام سے سچی محبت رکھتا ہے باقی پھر کہیں نہ کہیں مار کھا جاتے ہیں کوئی سرکار کسان میں بکواس کرتا ہے کوئی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے کوئی اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے کوئی منقر حدیث ہے کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے کوئی دین میں ملاوٹ کرتا ہے کوئی اولیاء اور ان کے مزارات کو برا بلا کہتا ہے تو الحمد وہ تمام عقائد جو اہل سنت میں رائج ہیں اللہ اکبر وہی صحیح اسلام ہے جاوید احمد غامدی فتنہ ہے یہ ایک نیا فتنہ ہے اور یہ فتنہ جو ہے آج کل میڈیا پر ٹی وی پر مختلف چینلز پر آ کر جو ہے اپنے گندے نظریات اور عقائد لوگوں کو بتا رہا ہے امت کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی جو ہے وہ ناپاک کوشش کر رہا ہے کچھ عرصے قبل تقریباً تین چار مہینے پہلے جاوید احمد غامدی کے ایک دو پروگرام میں نے بھی دیکھے اور میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص کہ جس کے سر پہ نہ ٹوپی نہ چہرے پہ سنت رسول آنکھوں پر اینک دل پر بغض اور کینہ مصطفی کی اینک اور زبان پر جھوٹ اور اسلام کے خلاف باتیں اور منہ پر پھٹکار برس رہی اور چہرے پر شرمناک پھٹکار برس رہی اور مردودوں والا اس کا چہرہ اور یہ آ کر قرآن کی عادتیں اور حدیثیں بیان کر کے ان کے وہ مطلب مسائل لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہ ایسی قرآن کی تفسیر کسی آج تک مفسر نے کی ہے جتنے بھی مفسر اسلام ہوئے نہ ہی کسی حدیث کی شرح کرنے والے نے کی دورے صحابہ سے لے کر آج تک تو یہ شخص نہ آئی مائی کو مانتا ہے نہ تقلید کو صحیح کہتا ہے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کا اس کا جو ہے وہ عقیدہ ہے اور اس میں یہ اتنی مارے کھا رہا ہے کہ جس کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں جس کا کوئی شمار نہیں یہ داتانگر لاہور سے مکتبہ قرآنیات فری اے یوسف مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور کے حوالے سے مجھے کچھ لٹریچر جاوید احمد غامدی کی تحریروں کے حوالے سے جو ہے وہ ملا ہے اور یہ پروفیسر مولانا محمد رفیق نے جو ہے لاہور میں مئی سن دو ہزار سات میں اس کو مرتب کیا میرے پاس ابھی یہ دو تین دن ہوئے آیا میں نے سوچا کہ اس کے نظریات اور اس کے عقائد آپ کے سامنے بیان کروں اس کی کئی مق... کتابیں ہیں برحان میزان وغیرہ کے ناموں سے کہ جس میں باقاعدہ اس کی یہ تحریریں جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کے نظریات کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں اور اس کے بارے میں آپ یقیناً سب جانتے ہی ہوں گے کہ ٹی وی کے دانشور اور اسکالر ماہ نامہ کے ایڈیٹر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب جاوید احمد غامدی گامڑ کہہ لیں اس کو اس کے نظریات دین اسلام کے مسلمہ متفقہ اور اجماعی عقائد و اعمال سے کس قدر مختلف ہیں اور ان کی راہ امت مسلمہ اور علماء اسلام سے کتنی الگ اور جدا گانا ہے اس کی مثالیں آپ سنیں جاوید احمد غامدی کا نظریہ کہتا ہے قرآن کی صرف ایک ہی قراءت درست ہے باقی سب کرایتیں عجم کا فتنہ ہے حالانکہ متفقہ اسلامی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی سات یا دس کراعتیں متواتر اور صحیح ہیں صبا یا اشراء لیکن یہ کہتا ہے قرآن کی صرف ایک ہی قراءت درست ہے باقی سب قراءتیں عجم کا فتنہ ہے نمبر دو کہتا ہے قرآن کا ایک نام میزان بھی ہے اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ میزان قرآن کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں نمبر تین یہ کہتا ہے قرآن کی متشابہ آیات کا بھی ایک واضح اور قطعی مفہوم سمجھا جا سکتا ہے جبکہ متفقہ اسلامی عقائد و اعمال یہ ہیں کہ قرآن کی متشابہ آیات کا واضح اور قطعی مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا نمبر چار یہ کہتا ہے سورہ نصر مکی ہے جبکہ علمائے اہل سنت فرماتے ہیں سورہ نصر مدنی ہے نمبر پانچ قرآن میں اصحاب الاخدود سے مراد دور نبوی کے قریش کے فرائنا ہیں جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ بے نبوی سے بہت پہلے, بہت پہلے زمانے کا ہے پھر غامدی کہتا ہے سورہ لہب میں ابو لہب سے مراد قریش کے سردار ہیں ابو لہب مراد نہیں جب کہ مسلمانوں کے نزدیک ابو لہب سے نبی کریم علیہ السلام کا کافر چچا مراد ہے یہ کہتا ہے اصحاب الفیل قریش کے پتھراؤ اور آندھی سے ہلاک ہوئے تھے جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اصحاب فیل پر ایسے پرندے بھیجے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا غامدی کہتا ہے سنت قرآن سے مقدم ہے جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے قرآن سنت پر مقدم ہے یہ کہتا ہے کہ سنت کی ابتداء نبی کریم علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت نبی پاک علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ان کا نام لے کر ہم سنت کہیں گے صرف سنت نہیں کہیں گے تاکہ اسے کوئی سنت مصطفیٰ نہ سمجھے غامدی کہتا ہے سنت صرف ستائیس اعمال کا نام ہے جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے سنتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہے یہ کہتا ہے سنت کا ثبوت اجماع اور عملی تواتر سے ہوتا ہے جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے سنت کے ثبوت کے لیے اجماع شرط نہیں ہے کہتا ہے حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی بات بات کی ہے الحمد حضرت علامہ محمد اشرف قادری صاحب ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو حضور آپ دیکھیں جاوید احمد غامدی جیسا شیطان انسان کیسے گندے نظریات رکھ رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا جبکہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی اسلامی عقائد اور احمال ثابت ہوتے ہیں جاوید احمد غامدی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے بھی کوئی اہتمام نہیں کیا لاہ ولا اللہ الا جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے بہت اہتمام کیا تھا یہ کہتا ہے ابن شہاب زہری کی کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں کی قابل قبول نہیں وہ ناقابل اعتبار راوی ہے جبکہ علما فرماتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ سکہ اور موتبر ہیں اور ان کی روایات قابل قبول ہیں غامدی کہتا ہے دین کے مساجر میں دین فطرت کے حقائق سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف بھی شامل ہیں جب کہ ہم یہ کہتے ہیں دین و شریعت کے مساجر و ماخذ قرآن سنت اجماع اور قیاس ہیں غامدی کہتا ہے معروف اور منکر کا تعین انسانی فطرت کرتی ہے ہم یہ کہتے ہیں معروف و منکر کا تعین وحی الہی سے ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اسے کافر قرار دیا جائے گا جاوید احمد غامدی کہتا ہے عورتیں بھی بعض مت نماز میں امام کی غلطی پر بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں جبکہ فکا حنفی یہ کہتی ہے کہ امام کی غلطی پر عورتوں کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا جائز نہیں بلکہ عورتیں تو جماعت کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھیں غامدی کہتا ہے زکوٰۃ کا نصاب منسوس اور مقرر نہیں ہے لیکن قرآن سے زکوٰۃ کا نصاب منسوس اور مقرر شدہ ہے قرآن و حدیث سے بالکل یہ جو ہے وہ مقرر شدہ ہے غامدی کہتا ہے ریاست کسی بھی چیز کو زکوات سے مستفنا قرار دیتی اللہ اکبر کتنی بڑی بات اس نے بکری ہے کہ ریاست کسی بھی چیز کو زکوات سے مستثنا کر سکتی ہے جب کہ نظریہ اسلامی یہ ہے کہ اسلامی ریاست کسی چیز یا شخص کو زکات سے مستثنا نہیں کر سکتی غام کہتا ہے بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جب کہ ہمارا عقیدہ ہے بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے غامدھی کہتا ہے اسلام میں موت کی سزا صرف دو جرائم پر دی جا سکتی ہے قتل نفس اور فساد فل ارد جبکہ اسلامی عقیدہ ہے کہ اسلامی شریعت میں موت کی سزا بہت سے جرائم پر دی جا سکتی ہے اور یہ فقہ کے قانون ہے اور پھر یہ کہتا ہے گامدی کہتا ہے دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا جب کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں دیت کا حکم اور قانون ہمیشہ کے لیے ہے غامدی کہتا ہے قتل خطا میں دیت کی مقدار تبدیل ہو سکتی ہے ہم مسلمان کہتے ہیں قتل خطا میں دیت کی مقدار تبدیل نہیں ہو سکتی غامدی کہتا ہے عورت اور مرد کی دیت برابر ہے ہم کہتے ہیں عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدی ہے غامدی کہتا ہے اب مرتد کی سزا قتل باقی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں اسلام میں مرتد کے لیے قتل کی سزا ہمیشہ کے لیے ہے غامدی کہتا ہے زانی کار ہو یا شادی شدہ دونوں کی سزا صرف سو کوڑے ہیں جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا ازرو سنت سنگ ساری ہے گامدی کہتا ہے چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا قرآن سے ثابت ہے جبکہ ہمارا کہنا ہے مسلمان کہتے ہیں چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا صرف سنت سے ثابت ہے غامدی کہتا ہے شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے عقیدہ اسلامی یہ ہے کہ شراب نوشی کی شرعی سزا ہے جو اجماع کی روح سے اسی کوڑے مقرر ہے یہ کہتا ہے عورت کی گواہی حدود کے جرائم میں بھی معتبر ہے جبکہ مسلمان کہتے ہیں حدود کے جرائم میں عورت کی شہادت معتبر نہیں غامدی کہتا ہے صرف عہد نبوی کے عرب کے مشرقین اور یہود و نصارہ مسلمانوں کے وارث نہیں ہو سکتے لیکن حق یہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا کبھی وارث نہیں ہو سکتا غامدی کہتا ہے صرف بیٹیاں وارث ہوں تو ان کے بچے ان کے بچے ہوئے ترکے کا دو تہائی حصہ ملے گا جبکہ ہمیں یہ اسلام نے سکھایا کہ مسجد کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہوں تو ان کو کل ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے گا غامدی کہتا ہے سور سور کی کھال اور چربی وغیرہ کی تجارت اور ان کا استعمال منع نہیں ہے لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ سور نجس العین ہے لہذا اس کی کھال اور دوسرے اجزاء کا استعمال اور تجارت حرام ہے غامدی کہتا ہے عورت کے لیے دوبٹہ پہننا شرعی حکم نہیں ہے جبکہ دین سکھاتا ہے کہ عورت کے لیے دوبٹہ اور اوڑھنی پہننے کا حکم قرآن کی سورہ نور آیت نمبر اکتیس سے ثابت ہے غامدی کہتا ہے کھانے کی صرف چار چیزیں ہی حرام ہے خون مردار سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحا جبکہ دین نے ہمیں سکھایا کہ کھانے کی اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جیسے کتے اور پالتو گدے کا گوشت وغیرہ وغیرہ جاوید احمد غامدی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں جبکہ ہمیں یہ قرآن سے سبق ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے وہ قرب قیامت میں آ کر دجال کو قتل کریں گے یہ کہتا ہے یاجوج ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں جبکہ علماء اہل سنت حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج قرب قیامت کی دو الگ الگ شانیاں ہیں اور دجال دائیں آنکھ سے کانا یہودی مرد ہوگا جاوید احمد غامدی کہتا ہے جہاد و قتال کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے جبکہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جہاد و کتال ایک شرعی فریضہ ہے جاوید احمد غامدی کہتا ہے جہاد و قطال کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہا اور اب مفتو کافروں سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا لیکن علماء نے ہمیں سکھایا کہ کفار کے خلاف جی جہاد کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے اور ذمیہ سے جزیہ بھی لیا جا سکتا ہے تو سامعین کرام آپ اندازہ لگا لیجیے لگا لیں اندازہ یہ تقریباً انتالیس اس کے نظریات اور افکار میں نے آپ کے سامنے جو وہ بیان کیے ہیں تو کیا کوئی شخص ان نظریات اور عقائد اور ان بیدہ باتوں کو جان کر بھی سن کر بھی یہ کہے گا کہ جاوید احمد غامدی سرات مستقیم پر ہے یا یہ ناجیوں میں سے ہے یہ تو جہنیوں میں سے ہے یہ تو جہنمی شخص ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے غلط مفہوم کو لوگوں میں بیان کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ سیرات مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک نیا فرقہ جو ہے وہ بنا رہا ہے میرے دوستو سامعین کرام اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم دیا ہے مسلم شریف کی حدیث سماج فرما لیجئے کہ پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دلوں پر فتنے پیش آئیں گے جیسے چٹائی کا ایک ریگ جو دل فتنا جو دل فتنے پلا دیا گیا اس میں سیاہ دبا پیدا کر دیں گے اور جو دل انہیں برا سمجھے اس میں سفید داغ پیدا ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگ دو قسم کے دلوں پر ہو جائیں گے ایک سفید جیسے سنگ مربر اسے کوئی فتنہ نقصان نہ دے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے اور دوسرا کالا راکھ ہم رنگ جیسے اوندا کوزا وہ نہ بلائی کو پہچانے نہ برائی کو برا جانے سوائے اس خ... واحش کے جو اسے پلا دی گئی یہ مسلم کی حدیث ہے شرح بھی اس کی سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے پیش آئیں گے یعنی فتنوں سے مراد دنیاوی آفتے مصیبتیں اور برے عقیدے برے اعمال اور وہ فتنے جو کہ مسلمانوں کو سرات مستقیم سے, سے ہٹا دیں وہ تمام مراد جیسے حدیث کے الفاظ جیسے چٹائی کا ایک ریک جو دل فتنے پلا دیا گیا فرما رہے ہیں سرکار علیہ السلام جو دل فتنے پلا دیا گیا اس میں سیاہ دبا پیدا کر دیں گے اور جو دل انہیں برا سمجھے اس میں سوید داغ پیدا ہو جائے گا یعنی جو شخص ان فتنوں کو اچھا سمجھے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا وہ بے ایمان جیے گا بے ایمان مرے گا جو ان فتنوں سے نفرت کرے گا اس کا دل نورانی ہوگا یہاں پلائے جانے سے مراد پسند کرنا چاہتا ہے پرند پسند کرنا ہے پسند کرنا چاہنا ہے تو فرمایا حتیٰ کہ لوگ دو قسم کے دلوں پر ہو جائیں گے فرمایا حتّہ کے لوگ دو قسم کے دلوں پر ہو جائیں گے یا تو لوگ دو قسم کے ہو جائیں گے کالے دل والے سفید دل والے یا لوگوں کے دل دو قسم کے ہو جائیں گے سفید اور کالے تو معلوم ہوا کہ گناہ سے الفت نفرت کا اثر دل پر پڑتا ہے پھر کبھی دل کا اثر چہرے پر نمودار ہوتا ہے چہرہ دل کی کتاب ہے تو سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دو قسم کے دلوں پر ہو جائیں گے ایک سفید جیسے سنگے مربر اسے کوئی فتنا نقصان نہ دے گا تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں اور دوسرا کالا راک ہم رنگ جیسے اوندا کوزا یعنی اس کا دل سیابی ہوگا اور ناقابل تاثیر جیسے الٹا برتن کہ اس میں کوئی چیز آتی نہیں کیونکہ برتن ہی الٹا ہوتا ہے ایسے ہی اس دل میں کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت ٹھہرے گی نہیں وہ دل کسی نصیحت کا اثر قبول نہیں کرے گا یہ اللہ کا سخت عذاب ہے اللہ اکبر فرمایا وہ نہ بلائی کو پہچانے نہ برائی کو برا جانے سوائے اس خواہش کے جو اسے پلا دی گئی یعنی جو شخص بجوز اپنے دل پسند چیز کے کسی کو اختیار میں نہ کرے گا اگر چتنی ہی اچھی ہو اور سوائے اپنی ناپسندیدہ پسندیدہ چیز کے کسی چیز کو چھوڑے گا ہی نہیں اگر کتنی ہی بری ہو یہ ہے دل کی موت یہ ہے دل کی موت تو میرے پیارے دوستوں سامعین کرام سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں فتنوں سے فرقوں سے تفرقہ بازی سے منع جو ہے وہ فرمایا ہے ہم لوگ سادہ لو مسلمان جب شیطان صفت لوگوں کے گندے نظریات اور عقائد کو سننے کے بہانے ان کی محفلوں میں جاتے ہیں تو کتنے ہی سادہ لو مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ جاتے ہیں اور اسی طرح نئے نئے فرقے اور فتنے جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں تو یہ جاوید احمد غامدی یہ بھی ایک فتنہ ہے گمراہ کن آدمی ہے انتہائی گندے گنونے اور صحابہ کرام کے نظریات اور مجتحدین کرام کے نظریات اور متفقہ مستمبت کیے ہوئے مسائل سے یہ انحراف کرتا ہے غلط مسائل بیان کرتا ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے گندے آدمی کی صحبت کو اختیار نہ کریں مسلمانوں کو بھی اس سے بچائیں خود بھی بچیں اور جہاں تک ہو سکے اس کی صحبت سے مسلمانوں کو جو ہے وہ دور رکھا جائے اس کے خلاف جہاد کیا جائے جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں وہاں تک یہ نظریات اس کے گندے عقائد بیان کر کے سادہ لوہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا جائے تاکہ مسلمان اس ایک نئے شرکے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں اللہ تبارک تعالی ہمیں مسلک کے اہل سنت والجماعت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے مسلک کے اہل سنت و جماعت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک وطالع ہمیں جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اور ہمارے بولے بالے مسلمان بھائیوں کو اس فتنہ و فساد کے دور میں محض اپنے فضل و کرم سے گمراہیوں سے محفوظ فرما اے اللہ جو بولے بالے مسلمان شیطان کے چکر میں آ کر کسی بد مذہبی کا شکار ہو گئے ہیں انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں توبہ اور اش کے رسول کی لا زوال دولت عطا فرما ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری وجہ سے امت فتنا و فساد کا شکار نہ ہو ہم ہر گزمت مسلم کو انتشار و اشتراک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تو اپنی رحمت کاملا سے آج کے مسلمانوں کو بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو آج مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار بنا دے ہمیں اپنے پیاروں کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھ ہمیں اچھا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرما اور سچے اسلامی عقائد پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ جاوید احمد غامدی سمیت جتنے بھی گندے نظریات پھیلانے والے لوگ ہیں اور فرقے ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شرور سے ان کے فتنوں سے ان کے شرور سے شر سے سادہ لو مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرما آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ ولی و صاحب و اولیا ہی اجمائین و ما علین اللہ غلط تو میرے دوستو الحمد للہ آپ سے جو عرض کیا تھا کہ جاوید احمد غامدی کے کچھ نظریات اور عقائد آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آج بیان کی صورت میں میں نے کر دیا ہے اور اللہ تعالی اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین اور کوشش تو کی ہے کہ حق ادا کر سکوں اور مناسب طریقے سے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کر سکوں اب آپ کا کام ہے کہ آپ میں سے جس جس نے ریکارڈنگ کی ہو اللہ کرے تو آپ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں اور مجھ گناگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں آج تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے مسلسل میں نے بیان کیا لہذا میں اب سوالات کے جوابات نہیں دوں گا ان شاء اللہ تعالی کل اب آپ بھائیوں سے میری ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے تو آپ بھائیوں سے عرض ہے کہ روم میں تشریف لایا کریں میں کچھ دیر روم میں رہوں گا پھر چلا جاؤں گا سوالات کے جوابات کل ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرہ ایس ایچ او صاحب آگے ہیں لہذا ہم عوام اہل سنت کو ہٹ جانا چاہیے اب ایس ایچ او صاحب آپ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حضرت ان اللہ تعالی میں نے یہ نیت کی ہے کہ وقتاً فوقتاً جتنے بھی نئے فتنے ہیں یا کچھ غیر معروف سے ہیں ان تمام کے بارے میں بیان کی ساتھ حاصل کروں گا اور ان اللہ تعالی بیان سے دو تین دن پہلے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا کروں گا کہ کس دن بیان ہے تو آج جاوید احمد غامدی کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہوا ان اللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعلی فرحت ہاشمی کے بارے میں بھی میں ان اللہ بیان کی ان قریب جو ہے وہ ان اللہ تعالی مطلب ریکارڈ کراؤں گا اپنا اور آپ کو چند دن پہلے ان اللہ بتا بھی دوں گا فیضان اطاع ڈاٹ نیٹ پر بھی مجھے اس سے متعلق جتنے بھی سوالات ابھی تک ملے میں نے الحمد ان کے مناسب اپنی طرف سے جو ناقصہ علم ہے میں نے جوابات دیے ہیں اور کوئی فہیم بھائی ہیں کراچی سے ان کی طرف سے سوال مجھے آتے ہیں اور الحمد اللہ کا فضل ہے چھ ہزار سے زیادہ سوال ریکارڈ ہو چکے ہیں تو آپ تمام بھائیوں کی یہ دعائیں ہیں آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین اور فضان اطار ڈاٹ نیٹ کی انتظامیہ ہمارے فکر مدینہ روم کی جو ہے وہ انتظامیہ اور اس کے علاوہ اسلامی ایجوکیشن اور جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جہاں ہمارے سنی بھائی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اور یہ سنی تحریک بھائی ایس ایچ او صاحب بھی ماشاءاللہ اس کام میں بڑے آگے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو برکتیں عطا فرمائے اور غیب سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل جو ہے مطلب پیدا فرمائے اور انہیں ہمیشہ اطادم مرگ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ہمارے گرین ریڈ ہنڈریڈ بائی بھی آہ مطلب آہ بہت اس بارے میں عرصے سے کافی عرصے سے ماشاءاللہ رد پر کام کرتے ہیں اور بڑا زبردست ماشاءاللہ ان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اگر یہ اکیلے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ ہزار پر بھاری ہیں اور شیخ امین کے پیچھے تو یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی ایک مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے تو گرین ریڈ ہنڈریڈ بھائی انشاءاللہ تعالی میں شیخ امین کے رد پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی مجھے اس کے بارے میں بھی مواد زیادہ مل جائے تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے مطلب گندے نظریات کے بارے میں بھی لوگوں کو بیان کروں گا اور اس کی بھی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ لوگ کیجئے گا انشاءاللہ تو جیسے جیسے مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں آپ تمام بھائیوں سے صرف میری اتنی التماس ہے کہ مجھ گناگار کے لیے آپ دعا فرمایا کریں اللہ تعالی دنیاوی اور دینی ترقیاں نصیب فرمائے ہر آزمائش سے اور برے وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے دین و ایمان پر استقامت اللہ تعالی عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے اور زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ بچائے تو مجھ گناگار کے لیے مکہ مدینے کی حاضری کی دعائیں بھی کیا کریں تو میں ان اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی تو جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے چاہا تو پال ٹاک کے ذریعے مختلف ویب سائٹس کے ذریعے میرا آپ کا رشتہ انشاءاللہ اللہ زندہ رہے گا اور اللہ نے چاہا تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ہماری اس محنت کو اللہ قبول فرمائے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ اللہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں آپ تمام بھائی مجھے میرے لیے بھی دعا کریں اچھا مجھے کل ایک بھائی نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ بھائی ہیں علم سے عمل آتا ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت کیا ایسا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے انا الہ راج مجھے کل بتایا تھا لیکن اصل میں میں بیان جب کر کے فارغ ہوا تو میرے ذہن سے نکل گیا ابھی آپ جب آئے تو مجھے فوراً یاد آیا اور ایک بھائی اور تھے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شفاط فرمائے روم میں موجود تمام بھائی اور بہنیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں ہم سلمان بھائی کے والد صاحب کی روح کو عیسا لِ ثواب کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم كل <سؤال> و اللہ <سؤال> الله <سؤال> اللہ <سؤال> سمدل <سؤال> يلد ود وق الف ون احد كل و اللہ الله اللہ سمدلم يلد وم يولد لد و يك الفن احد كل و اللّہ وحد اللہ سمدلم يلد ولم يہ لد وم يق الف احد آپ بھائيوں نے اگر پڑا ہے تو مجھے ملک کر دیں جو کچھ بھی بڑا ہے آپ میرے ملک کر دیں میں انشاءاللہ دعا کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم اے رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو کچھ بھی کلام پاک ہم نے پڑا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما غلطیاں موفرما اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جملہ کرام علیہ وسلاۃ وسلام کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم مبارکہ ازواج متحرات کو پیش کر کے تمام صحابہ خصوصا خلفہ راشدین اشراع مبشرہ صحابہ بیت رضوان والے صحابہ شرکائے بدر وہد و شہیدان کربلا کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب خصوصا سید و شہدا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً سید الطاب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام العاشقین حضرت اویس او کرنی ردی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما چاروں کرام خصوصاً امام اعظم چاروں سلاسل کے مشاعث اکرام خصوصاً سرکار غوث پاک الحمردوان جمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان دنیا سے گئے موجود ہیں آئیں گے سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رب کریم اسلام جتنے بھی مفسرین محدسین علماء مفتی کی رام اور آئمائے دین مجتحدین کی رام محققین گزرے ہیں تمام کی روا کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام حفاظ کو تمام محدثین کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمارے سلمان بھائی کے والد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ہے رب کریم اس کلام میں پاک کے پڑھنے کے تو خیل اور ان کے سالے ثواب کے لیے جو کچھ بھی پڑا گیا ہے اے اللہ ان کے حرف حرف کے بدلے ان کے درجات بلند فرما رب کریم روم میں موجود جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا یا والدین میں سے جو جو یا دونوں دنیا سے گئے ان کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ میں اپنے والد صاحب کی روح کو اپنے مرحوم سسر کی روح کو بھی پیش کرتا ہوں دادا دادی نانا نانی کو بھی پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما جتنے رب کریم جن کا دنیا میں کوئی بھی سالے ثواب کرنے والا نہیں ان کو بھی اثال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما مسلمان جنات کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما کریم اے اللہ ہمارے سلمان بھائی کے والد صاحب کی بخشش فرما ان کی مغفرت فرما ان سے راضی ہو جا جنتی کفن عطا فرما جنتی بچھونا نصیب فرما جنتی خوشبو سے ان کی قبر کو معطر اور معمبر فرما اے اللہ ان کی قبر اور مدینہ پاک کے درمیان اگر کچھ پردے حائل ہیں تو ان کو دور فرما دے آقا علیہ سلام کی پہچان کے صدقے کے قبر نور علا نور فرما دے محثر کے دن سرکار کا دامن جنت میں پڑوس عطا فرما دے اے اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما صبر جمیل پر بھی اجر عظیم عطا فرما اے رب کریم اے اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق طا فرما قبر میں جانے سے پہلے قبر کو روشن کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے تجھے راضی کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے امیر اہل سنت آمد برکاتمالیہ دیگر تمام علماء اہل سنت کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر تادر تعدیر تعدیر سلامت فرما اللہ اس روم کو اور جتنی بھی اسلامی ویب سائٹز ہیں اہل سنت والجماعت کی تمام کو برکتیں رحمتیں رفعتیں برکتیں عطا فرما آمین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار رب جعلی مکیم السلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی و لی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحسان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 صلی اللہ وسلم سلمان سلم بھائی ہم سب دل کی گہرائیوں سے آپ سے تعزیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی بکشش فرمائے مغفرت فرمائے آمین حوصلہ رکھیے گا ماں باپ کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہوتا لیکن جتنا ہو سکے ان کے لیے ایسال ثواب کرتے رہیں اور ممکن ہو سکے تو کچھ صدقۂ جاریہ کی ترقی فرمائیں میں ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر والد صاحب کی زندگی میں اگر ان کی نمازیں کسی وجہ سے یا رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں تو ان کا حساب لگا کر آپ ان کا فدیہ اگر ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر دیں یہ بہت بڑی مطلب نیکی ہوگی آپ کی اپنے والد مرحوم کے لیے اور مطلب بہت بڑی یہ ہوگی تو اگر ہو سکے اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کی ترکیب جو ہے وہ کریں تو ماشاء اللہ ماشاء تو یہ مطلب میں مشورہ اکثر دیتا ہی رہتا ہوں اس موضوع پر کئی دفعہ یہاں پر ہوا ہے مطلب مسئلے لوگوں نے پوچھے بھی ہیں اس لیے میں نے عرض کر دیا اللہ تعالی انہیں ان کی مغفرت فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مقفرہ ان کل ملاقات